اب دو مردوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے ایک شخص تھا جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا اور دوسرا شخص تھا جو دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھویا اس کی نظر میں سب سے اہمیت اور فوقیت آخرت کو حاصل ہے اور میں ود رب الحمل آپ ان لوگوں کے لیے دو مردوں کی مثال بیان کیجیے جعلنا علیما جن من اعناب ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغات عطا کیے وہ من نہ ہوما اور ان دونوں باغات کو کھجور کے درختوں سے ہم نے گھیر لیا یعنی بیچ میں انگور کی بیلیں ہیں اور چاروں طرف اس باغ کے کھجور کے درخت ہیں انگور اور کھجور کی مثال دی گئی کیونکہ عرب کے لوگ ان دونوں باغات کو مالداری کا بہت بڑا سبب سمجھتے تھے جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ کھجور اور انگور یہ دو ایسے پھل ہیں کہ جو اس زمانے میں بھی اور آج بھی بڑی آسانی کے ساتھ محفوظ ہو جاتے ہیں کافی عرصے تک یہ خراب نہیں ہوتے انگور کشمش اور منقعے کی صورت اختیار کر کے کئی سالوں کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے اور کھجوریں وہ چھوارے کی شکل اختیار کر کے کئی سالوں کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں ورنہ سیب ہے اور اس طرح کے دیگر جو پھل مثلا مثلاً کیلا ہے تربوز ہے امرود ہے یہ ایسے پھل ہیں کہ اگر نہ بکیں تو نقصان ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے اگر یہ تازہ ہیں تو ان کی قیمت زیادہ ہے اور باسی ہیں یا اسٹور کیے ہوئے ہیں تو ان کی قیمت میں کمی آتی ہے لیکن کھجور اور انگور یہ دو پھل اس وقت بھی تھے اور آج بھی ایسے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے خاص طور پر انگور جب کشمش اور منقع بن جاتے ہیں تو ان کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو فرمائیں انہیں ان دو مردوں میں سے ایک مرد کو ہم نے مالداری کے دونوں سبب دیے دو باغ ہیں انگور کے بھی ہیں اور چاروں طرف خجوریں بھی ہیں وجہ بہینا زرآ اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان کھیتی بھی پیدا کی یعنی صرف یہ پھل نہیں تھے بلکہ ان باغات کے درمیان کھیتی اور اناج بھی تھا انسان کی تمام ضروریات اسی باغ میں پوری ہو رہی ہیں کل تل نے آت نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی انسان کو بہت زیادہ نفع ہو جائے اور کاروباری طور پر بڑا مستحکم جا رہا ہو تو ذرا آدمی شوخی کرنے لگتا ہے اور اس وقت وہ بڑے ہی اس میں ہوتا ہے کوئی نصیحت کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا فرما کل تل جنتنی آت کوہا اس کے دونوں باغات پھلوں کو لائے یعنی باغات میں پھل لگ گئے من حشی اور کسی چیز میں کوئی کمی نہ ہوئی باغات مکمل مل اچھی طرح پھل دینے لگے وہ فجر نہ خلا ہم <نَحَرَا> نے ان دونوں باغات کے بیچ میں سے نہریں جاری کی ہیں. یعنی پانی کی بھی کوئی کمی نہ تھی وہ لہ لہو سمر اور اس کے علاوہ بھی اس کے لیے اور کئی پھل تھے جب انسان تندرست ہو مالدار ہو کوئی فکر نہ ہو تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ اللہ کی یاد رکھتے ہیں ورنہ خوشی کے موقع پر انسان غافل ہو جاتا ہے فَقَالَ لِصَاحِبِهِ بھی وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا وَهُوَ بھی اس حال میں کہ وہ باتوں کو گھما رہا تھا چرب زبانی کر رہا تھا اور بحث کرنے لگا کہنے لگا اکثر کا مال او وَأَعَزُّ نہ میں تج سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں میں بھی زیادہ ہوں میرے خدا میرے غلام بہت زیادہ ہے اس نے اپنے مال اور اپنے غلاموں اور خادموں کی کثرت پر فخر کیا اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو مال کی وجہ سے کسی مسلمان کو کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں وہ داخلہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا وہ ہوا ولیم اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا گناگار تھا سیاہ کار تھا اور اپنے باغ میں داخل ہوا پھر باغ کی فراوانی جب دیکھی تو کہنے لگا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قیامت کے بارے میں کوئی یقین نہیں رکھتا اگر بلفرز قیامت آئی جس رب نے تجھے ذلیل کیا اور مجھے مال و دولت دی ہے تو کل بروز قیامت بھی میرے پاس ایسے ہی باغات ہوں گے اور میں جنتوں میں ہوں گا اس طرح اس نے نوود بلّہ نظالک ایسی باتیں کہیں اس مسلمان کو چرا کی کوشش کی اس کی تحقیر اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی کہ آج تم محروم ہو تو کل بروز قیامت بھی تم معروم رہو گے کالم او ان تبی دہاد ابدا کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی فنا ہوگا اگر میں مر بھی گیا تو یہ باغ میرے ساتھ رہے گا اور اگر ہمیں اٹھنا ہوا تو یہ باغ میرے ساتھ اٹھے گا وماں اغن آتا قوی اور میں قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں کوئی گمان نہیں رکھتا قیامت کے بارے میں اس کا عقیدہ نہیں ہے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا خیرمن خا من قلبا تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا ان میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ کام کرتے ہیں جہنم میں جانے والے اور امید رکھتے ہیں جنت کی یہ بھی تو قیامت پر عقیدہ نہ رکھ کر کافر ہو کر کام کر رہا ہے جہنم میں جانے والے اور خیال کیا کرتا ہے کہ اگر قیامت قائم بھی ہوئی تو میں تو جنتی ہوں قال له صاحبه اس کے ساتھی نے اس سے کہا جو مومن تھا وہ روہ اس حال میں کہ یہ مومن ساتھی اسے جواب دے رہا تھا اکفرتا بل کیا تو اس ذات کا انکار کیا خالہ خوقہ من ترابن جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ثم من نطفتن پھر نطفے سے پیدا کیا بے وقت ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا سم سوا کا پھر تجھے ٹھیک ٹھیک ایک مکمل مرد بنا دیا کیا انسان کو عبرت نہیں ہے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا ایک پھیپڑا ہی نہیں ہوتا بعض ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے دونوں گردے نہیں ہوتے اللہ تعالی نے ہمیں عیب سے پاک پیدا کیا ہمیں تندرست پیدا کیا یا ہماری اولاد تندرست ہے تو کیا ہم نے شکر ادا کیا؟, کیا ہم نے اللہ کی فرما برداری کی کیا ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دیے ہم اللہ کی نعمتوں پر جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے یہ بات اسے سمجھائی لا کن اللہ ربی اس نیک شخص نے کہا سن لو وہ اللہ میرا رب ہے اس شریکو بھی ربی اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا مد مقابل نہیں سمجھتا ولا دخل جنتا کا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا کل تھا تو تعری ماں شاہ اللہ لا اللہ بلہ تو جب باغ میں داخل ہوا تو تجھے یہ کہنا چاہیے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ کسی چیز کو دیکھیں اور اچھی لگے تو کہو ماں شاہ اللہ لا اللہ بلّہ لیکن اس کی لاجک کیا ہے اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے شاید ہم میں سے اکثر کو معلوم نہ ہو ما شاہ اللہ کے معنی ہیں جو اللہ نے چاہا لا قوت اللہ باللہ ہم میں کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی دی ہوئی مراد یہ ہے کہ بندہ کسی نعمت کو دیکھ کر آجزی کا اظہار کرتا ہے وہ جب ما شاہ اللہ لا قوت اللہ باللہ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اپرور یہ تیرا کرم ہے تو نے چاہا تو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ورنہ ہم میں کوئی قوت نہیں ہے کیا کبھی زندگی میں اس تصور کے ساتھ ماں اللہ لا قوت اللہ باللہ پڑھا ہے انگریزوں نے بر صغیر میں آ کر مسلمانوں کو قرآن کی زبان عربی سے اتنا دور کر دیا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کاش ہم اپنا وقت لگائیں کم از کم نماز کا ترجمہ تو یاد کر لیں تاکہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم رب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں اور جو کلمات ہم اکثر کہتے ہیں ان کلمات کی لوجک ان کا کانسیپٹ اور ان کا مفہوم تو سمجھ لیں اسی طرح ہم کہتے ہیں بلّہ باللہ العلی العظیم جب بھی کوئی شیطان کا حملہ ہو تو بھی کہتے ہیں حیا علح اور حیا عل الفلاح سن کر بھی کہتے ہیں لیکن کبھی اس کے کونسپ پر غور کیا اس کے معنی کیا ہے لا حول ولا قوت الا بلہ نیکی کرنے کی قوت مجھ میں نہیں ہے گنا سے بچنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے مگر اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے تو ہم نیکی بھی کریں گے اور گناہوں سے بھی بچ جائیں گے اپنی آجزی کا اظہار ہے موزن کہ رہا آؤ نماز کی طرف آؤ بھلائی کی طرف تو اب وہ اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھا رہا ہے اور ساتھ میں یہ پڑھ بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں میرے رب کا فضل ہے کیا اس کانسیپٹ کو ہم نے کبھی سمجھا ورنہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ تو لوگوں میں مشہور شیطان کو بھگانے کے لیے کوئی غلط بات ہم سن تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ لیکن یہاں ہم اذان سن رہے ہیں حیا اللہ فلاح تو حضور نے اس موقع پر ہمیں سکھایا کہ پڑھو لاہو اط اللہ بلّا تو کبھی کبھی وسوسہ وسا آتا ہے ایسا کیوں ہے تو جب اس کے مفہوم کو سمجھ گئے تو اب بات واضح ہو گئی کہ ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں ہمارے دل میں غرور نہ آ جائے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں یہ ہمارا کیا کمال ہے یہ اللہ کا فضل ہے ان تارانی اگر تو مجھے دیکھتا ہے انا اقلا من کا مالا وہ والدا کہ میں مال میں اور اولاد میں تج سے کم ہوں تو دیکھ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے اللہ تعالی کسی کو مال دنیا میں دے کر آزماتا ہے اور کسی سے مال لے کر آزماتا ہے مال کا ہونا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی اللہ کے راضی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اللہ اس سے راضی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے فعاشا ربی ای یوتی یعنی خیرم من جنتیکا پس ان قریب میرا رب مجھے تیرے باغات سے بہتر باغات عطا فرمائے گا و یرسل علیھا حسبان من السماء اور اللہ تعالی تیرے ان باغات پر آسمان سے बिजलियां نازل فرمائے گا اور تیرے یہ باغات تباہ ہو جائیں گے فتصبح سعیدا زلقا پھر یہ باغات تو پائے گا سعیدن زلقا ایک چٹیل میدان کوئی چیز باقی نہ رہے گی او یوسفا ماں اہا یا اس باغ کا پانی زمین میں دھس جائے گا اور پانی کی کمی کی وجہ سے یہ باغات ویران ہو جائیں گے فلن تستا تئیں با پھر تم اسے واپس حاصل نہ کر سکو گے اللہ کے نیک بندے نے کوئی بدوا نہیں دی کوئی دھمکی نہیں دی بلکہ انجام بتایا کہ گنا کا انجام بہت برا ہے غرور مت کرو تکبر مت کرو اللہ کی فرما برداری کرو لیکن اس کے باوجود وہ غرور کرتا رہا ہی اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا بعض لوگ کہتے ہیں نا نہ جانے کیا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالوں نقصان پہ نقصان انسان یہ غور کرے کہ ہمیں ڈھیل ملی اللہ نے نعمتیں دی بیس سال تیس سال ہم نعمتوں میں پلتے رہے لیکن پھر بھی گنا کرتے رہے جب توبہ نہ کی تو کہیں ایسا تو نہیں یہ جی گناہوں کی سزائیں ہوں اویر تو کے ساموں کو گھر لیا گیا اور نقصان پہ نقصان پھر ایک وقت وہ آیا کہ تیز بارشیں ہوئی اور تیز بارش کی وجہ سے ایک زوردار بجلی گری اور اس کے باغ جل کر راک ہو گئے باہ ما قلبی علامہ بس وہ اپنی ہتیلیاں ملتا رہ گیا افسوس کے ساتھ اس مال پر جو اس نے ان باغات پر خرچ کیا ان یعنی باغات کو سجانے کے لیے اس پوزیشن تک پہنچانے کے لیے جو اس نے محنتیں کی تھیں وہ محنتیں بھی گئیں وہ مال تھا وہ بھی گیا اور جو مال لگا تھا وہ بھی گیا یقلب قلب کفئی ہی ہتیلیاں ملنے لگا یعنی افسوس کرنے لگا وہیقاب اعلی اروشہ اور یہ باغات اپنی چھتوں پر گرے ہیں فنا ہو گئے وہی اور وہ کہنے لگا کہ یا لئی لم اشرق بےغبی آح کاش میں شکر کرتا اللہ کی نافرمانی نہ کرتا یا لئی کاش کے میں لم شرق بےغبی آہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا گو کہ اس واقعے میں مذمت ہے کفر کرنے والوں کی شرک کرنے والوں کی, کی جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے ہدایت ہے نصیحت ہے کہ جو دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے ولم له فی من دُونِ اللہ اور اس شخص کے لیے کوئی ایسا لشکر نہ تھا کہ جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے یعنی جب اللہ کا غضب آ جائے تو کوئی لشکر کسی کی مدد نہیں کر سکتا پما كَانَ منت اور وہ بدلہ نہ لے سکا اللہ سے مقابلہ کرنے کی اور بدلہ لینے کی کسی میں طاقت ہی نہیں ہے حنا لکل ولا ال حق یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو دلوں کو ہلا دیتی ہے حنا لکل ولات اب بات واضح ہو گئی کہ ساری طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں لاغل حق جو سچا اللہ ہے سارا اختیار ساری قوتیں اسی کے لیے ہیں جن دنیا داروں مال داروں اور جن رشتے داروں کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کام آ جائیں گے یہ ناراض ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا لوگ باتیں بنائیں گے لوگ ملامت کریں گے لوگ کیا دے سکتے ہیں اور کیا لے سکتے ہیں اگر اللہ راضی ہو جائے اس کے رسول راضی ہو جائیں تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے ہوا خیر خیرن و خیر اقبا اللہ تعالی بہترین ثواب دینے والا اور مسلمانوں کو بہترین انجام دینے والا ہے پانچواں رقو سورہ کہف کا اور پندرہویں پارے کا سترواں رقو مکمل ہوا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قلیل بے وفا فانی مختصر غرض مطلب کہ دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے اس کی محبت سے ہماری جان اللہ تعالی چھڑا دے کرم کر دے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے لیکن دنیا کی محبت فی نفیح ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے مقابلے میں دنیا کی محبت باقی نہ رہے شریعت کا حکم آ جائے انسان مال کو ٹھکرا دے انسان ہر چیز کو ٹھکرا دے شریعت پر عمل کرنا ہے چونکہ وہ مرد دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر تباہ ہوا لہذا اب آئندہ رکوں میں دنیا کی مذمت کی جا رہی ہے